بسم اللہ الرحمن, الرحمن اماد اتی اللہ, اللہ و اتی الرسول بلات ول تسم بلات پو کل دین کا میرے لا یو شرداولہ سو ملب مل دین لایا لَا ہو صدق کر وصدق ہوں ویل کر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 تو میرے ناقص خیال میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو چی صاحب نے نہ کہی ہو حق کی میں آنا نہیں چاہتا تھا عارف صاحب کے پاس میں چلا گیا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 احوال آمال کے اور امال معاملات کتابے معاملات غلط ہو نہ اعمال صحیح رہتا ہے نہ احوال صحیح رہتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے, ہم نے ہمیں خدا رسول کی اطاعت ہم پر فرض کر دی احوال میں بھی امال میں بھی اور معاملات میں بھی اور سارا زور معاملات پر دیا احوال پر علماء لوگ ہیں آمال پر عوام ہے کیونکہ یہ متصل بال کنواں ہے عوام طاقت ہے اور حکم متصل بال کو فل حکومت ہے اب مولوی جو ہے وہ ہے زبانی بات والا وہ قوم کو کھائی تو نہیں سکتا وہ یہ کہتا ہے نماز فارضیں پڑھا تو نہیں سکتا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 تم سننے والے ہو تم ان جیسے کیوں ہوتے ہو جو اب اتات نہیں کرتے وہ تو نہ سننے والے ہیں نا بلا تو کون اکلز ہی نا کالو اور پھر ہملا آگے فرمایا ہر جانور سے بدتر جانور وہ لوگ ہیں جو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 ہم پر آپ کے ہوتے ہوئے اتنا تکالیف تو اللہ نے جواب دیا کابے کی چھان پہ بیٹھے تھے سر اللہ نے فرمایا ام ہسب تم انتد خلجن تھا تم خیال کرتے ہو کہ بحث تمہیں آسانی سے مل جائے گا ولما یا تو کما صلی اللہ دینا تمہیں تو اگلو جیسی تکلیف آئی بھی نہیں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 تو ظالم حاکم جو تھے لوہے کی کنگھیوں سے ان کا ماس دچو لیتے تھے اہستہ آہستہ پھر باندھ کر تمام مسلمانوں کو کل میں گو کو باندھ کر پھر وہ اپنے لگا دیتے تھے کہتے تھے ان کا جلدی نہ مارو انہیں عذاب سے اہستہ اہستہ مارو تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں دیکھو قربان ان لوگوں پر ایمان سے آپ سمجھیں ذرا سوچیں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 ہر چیز کی انتہا ملفا اطوالہ اعتد ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے رسول پر کیونکہ رسول سب سے اعلی مخلوق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں سے اعلیٰ ہیں تو ان اپنے رسول کے ساتھ رہتے ہوئے لوہے کی کنگی سے آہستہ آہستہ ماس چونڈا جائے اور وہ پھر ان کو نہ مانے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 تو میں میرا شو شو بناؤں لوگوں کا آگے پھر کوئی کہے گا وہ کہے گا یہ بیگانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو انسان خلیفہ تو لارتا ہے خاص کے ہم سمجھ لیتے ہیں انسان کیا ہے خلیفہ تو اور خلیفہ کا مطلب ہے نائب اللہ کا نائب اب نائب کون ہوتا ہے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 معاملات میں آزادی قوم کی کھینچ لی جائے معاملات خدا رسول کے حکم کے موافق نہ لپٹے جائیں آم آل فیل میں قوم خدا رسول کو مانتی رہے پوری طور دل نہیں تب تک عذاب نہیں آتا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 یہ مومن کی شان ہے تو قولی عذابی جب چھن جائے یعنی اسلام کو ملک میں قولی طور بھی بیان نیا کرنا کیا جائے پھر یوں سمجھو عذاب آ جاتا ہے پھر مالک حقیقی کو غیرت آ جاتی ہے کہ ادنا سا ادنا حق بھی میرا چھین لیا گیا میری بات زبانی بھی بند کر دی گئی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 ہماری نظام ہے دنیا کے بادشاہ میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو تعظیم فل امر اور توقیر تعظیم فل معاملات اور سل عماد تعظیم فی بھی فرض اور تعظیم بالکول بلکو بھی فرض ہو گئی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 تو آپ ایک بندے نے کہا واقعہ ہے آپ نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرتا اس بات پر آپ نے قتل کر دیا ایک بندہ گھٹنے مبارک پر ایسے ہاتھ رکھ کر بات کرنے لگا حضرت عمیر حضرت امیر عمر نے تلوار کھینچ لی اور اس کا سر قلم کرنے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو معاف کر دیا اسرات اپنے دشمن کو معاف کرتے تھے حضرت علی پر تھوک ڈالی گئی قتل کر رہے تھے چھوڑ دیا وہ اپنا دشمن تھا آپ نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا امام حسن کو بہتر دفعہ زہر دی گھر والی نے آپ نے فرمایا پہلے بحث میں اس کو لے جاؤں گا پھر بعد میں جا آپ جاؤں گا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو اصل آپ نے معاف نہیں کیا ارے حضرت ابو علی برحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھا رہے ہیں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 اور جاؤ محبوب میرے دروازے پر نہ تو بیٹھے رہو وہ خود وہ تشریف لے آئے وہ تو ہو وہ تو وکے ہو وہ تو سب ہو ہو بعد میں آئے توقیر کرو تعظیم کرو اور تعظیم بےحد تعظیم کرو میرے محبوب کی توقیر کا معنی یہی ہے کہ اس کی تعظیم فیل اعمال بھی کی جائے اور فیل معاملات بھی کی جائے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 اتبا کی سنت نہیں اپنائی اتبا بھی نہیں کی اپنی توہین موجود ہے ہماری اور سرورمبیازی وہ خود معاف کر دیتے تھے کیا کہیں گے دو پورے بج گئے ہیں سو دو بج گئے ہیں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 یہ مٹنے کے لیے ہوتے ہیں کاش کہ ہم مٹ جاتے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے چاہے دنیا کا بادشاہ بھی ہے کچھ نہیں ہے ایمان سے کچھ نہیں ہے انسان شاع بھی آئے اور نا شائے بھی ہے اگر انسان نے اپنے آپ کو لا شائے سمجھا پھر تو ہے شاید اگر شاید سمجھا تو پھر نا شاید تو عبادات وغیرہ جو مٹنے کے لیے ہوتی ہیں بننے کے لیے نہیں ہوتی میرے جیسے بندے نے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 وہ گدا ہے چاہے دنیا کے پوری کے علم ہوں اسلام کہتا ہے وہ گدا ہے اور گدھے پر کتابیں لادی جا رہی ہے یوں سمجھ لو بجائے منصب منصبودہ دینے کے اسلام اسے گدا کے ساتھ تعبیر کرتا ہے اور اس کے بارعکس دیتا ہے پڑھنے پر بارہ پاس ہو لڑکا چودہ پاس ہو سولہ پاس ہو جتنا خراب ہے اسے دیتے آپ اب ہمارے ملک میں منسا بہد مقصام دینے پر کفر کی جد رکھی ہوئی ہے اسلام کی نہیں ہے کہ لڑکا مفعول جیسا اس میں جلم ہے پھر بھی اسے افسر بنا دیتے ہیں نہیں دیکھتے کیونکہ وہ امامتیں کبرا ہے مولوی امامتیں صغرا ہے جس طرح چھوٹا بال خراب بچہ کپڑے اتار دے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 اب سارا زور امامت سورہ پر ہے امامت قبرہ پر نہیں ہے گستا پر بھی نہیں ہے ایمام سے ہم دیکھ رہے ہیں گستا گستا سے بھی لوگ فارے ہیں امام پیت ارے امامت صورہ عالم ہو امامت وسطیٰ عالم اور متا کی پرہیزگار ہو اور علم بھی علم ترسانت بدار القرار علم وہ جس کی معرفت بندہ بہشت میں پہنچ جائے مولانا روم صاحب نے فرمایا علم تفسران تفسیر و حدیث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 چند بندے پڑھیں کیونکہ ساری دنیا جو فرد کفایا کو پڑھنے لگ جائے تو پھر دوسرے معاملات تو نمتے ہیں سارے بندے نکمے ہو جائیں گے سارے کہیں گے ہمیں امامتی کبرا ملے ایسے بات ہے نا وہ فرد کفایا ہے لیکن بزرگوں دین فرماتے ہیں جو فرض آئن چھوڑ کر فرد کفایا پڑھتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا فرض آئند چھوڑ دیا اور فرد کفایا پڑھا کیونکہ سبرا میں آلے وہ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 امین ہو کانے کنات سے خرچ کرے یہ امامت کوبرا سے ہوں تو امامت کوبرا جو ہے وہ ہم کب میں کپڑے اتار رہا ہوں اور سوگر پر چھوٹا بات کپڑا نہ اتار اتارے میں جیسے ہوں بے لوگ بات چلتا رہا یہ رہ ماسٹر پروفیسر صاحب کو پتہ ہے کہ میں کون سی امامت کے لیے تیار کر رہا ہوں بچہ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 اللہ نے کھائی والے کا واقعہ سورت بروج میں بیان کیا کہ انہوں نے جو خدا رسول کے ماننے والے تھے سارے کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے اور انہیں آگ, آگ جلا دی اور آگ میں پکڑ پک کر گھیرے جا رہے تھے یہ قرآن مجید کا سورت بروج کا واقعہ ہے بدسما ذات البروج ولیوم المحود و شاہد اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ خود گوا ہیں تو وہی کرتے کرتے اللہ کو جلال آیا وہی آگ نکلی پھیل گئی ان کو بھی پکڑ لیا اور سب کو اور حدیث پاک میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے میں جتنا حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں باتیں وہ موجود ہیں اب قولی طور بھی اسلام بیان ہونے سے بند ہو گیا ہے اور یاد رکھنا جب تک قوم حق قولی طور سنتی رہے چلے بھی نہ پھر تب تک خدا کا عذاب نہیں آتا عذاب تب آتا ہے جب حق کو قولی طور بیان کرنے سے بھی روکا جائے پھر خدا کا عذاب آتا ہے تو زلزلے بھاک آندھیاں پتھر برسنا اور چہرے بگڑ جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آ ہے گانے بازے عام ہوں گے جو باتیں ہیں نا ارض لوگ شورفا کا فیصلہ کریں گے تو یہ گانے یہ آ گئے